مستقبل کی پلاننگ یعنی مستقبل کی پلاننگ کے لیے پیشگی گائیڈ لائن پیغمبر اسلام کا ظہور ساتویں صدی عیسوی کے نصف اول میں ہوا آپ خاتم النبیین یعنی فائنل پرافیٹ ہیں آپ کی نبو, نبوت کی عمر تیئیس سال تھی لیکن اللہ کی توفیق سے آپ نے امت محمدی کو پیشگی طور پر ایسی گائیڈ لائن بتا دی جو انسانی تاریخ کے آخری دور تک کو کور کرنے والی تھیں پیغمبر اسلام نے امت محمدی کو جو گائیڈ لائن دی اس کا ایک حصہ ایسا تھا جو ہر زمانے کے لیے قابل تدبیق اپلیکیبل تھا یہ حصہ فقہ کی صورت میں مدون ہو گیا مگر اسی کے ساتھ دوسرا حصہ وہ تھا جو مستقبل کے اعتبار سے تھا اس حصے میں پیغمبر اسلام نے مؤثر زبان میں مستقبل کی باتیں کہیں دوسرے لفظوں میں روایتی دور میں وہ باتیں کہیں جو بات کو سائنٹیفک ایج میں رہنما بننے والی تھیں اس دوسرے حصے کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن و حدیث کا روایتی علم کافی نہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو دور ماںع یعنی دوسرے الفاظ میں سائنٹیفک ایج کا گہرا فہم یعنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ حاصل ہو دین کی صرف روایتی معرفت اس کے لیے کافی نہیں اس حیثیت سے یہاں موضوع کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا جاتا ہے اس پہلو سے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت میں پہلی نوعیت کی باتیں حکم کی زبان میں ہیں جبکہ دوسری نوعیت کی باتیں خبر کی زبان میں ہیں یہ فرق گویا ایک سراغ یعنی کلو ہے جو زیر نظر پہلو کا مطالعہ کرنے میں مددگار ہوتا ہے نمبر ایک مثلا قرآن کی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے تبارک الزی نزل الفرقان علا ابدی للعالمین نذیرہ یعنی بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ, تا وہ جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا ہو بہ والا صورت نمبر پچیس آیت ایک یہاں خبر کے اسلوب میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن عالمین یعنی تمام اقوام عالم کے لیے نذیر یعنی وارننگ ہے یہاں غور طلب ہے کہ ساتویں صدی عیسوی کے نصف اول میں وہ اسباب موجود ہی نہ تھے جن کو استعمال کر کے تمام اقوام عالم تک قرآن پہنچایا جائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا متضمن مفہوم یعنی امپلائڈ میننگ یہ ہے کہ مستقبل میں ایک ایسا زمانہ آئے گا جب کہ مختلف زبانوں میں قرآن کے ترجمے تیار کر کے ان کو تمام قوموں تک ان کی قابل قابل فہم زبانوں میں پہنچانا ممکن ہو جائے گا اس وقت امت محمدی کے لیے ضروری ہوگا اس وقت امت محمدی کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس کا منصوبہ بنائے اور اس کو اس کے تمام تقاضوں کے تحت انجام دے اس آیت میں اس دور کی طرف اشارہ ہے جب کہ دنیا میں پرنٹنگ پریس اور کمیونیکیشن آ چکا ہوگا یعنی جب یہ دور آ جائے تب امت محمدی پر اس دور کا استعمال برائے دعوت اسی طرح فرض ہو جائے گا جس طرح نماز اور روزہ ابدی طور پر فرض ہے نمبر دو قرآن میں اس نوعیت کی ایک اور آیت ان الفاظ میں آئی ہے سنوریہم ہم آیات نافل آفاقی وفی انفسہم ہم حت تا یتبی الحق سورہ نمبر اکتالیس آیت ترپن یعنی آئندہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور انفس میں بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے یہاں آفاق سے مراد مادی دنیا میٹیریل ورلڈ اور انفظ سے مراد انسانی دنیا ہیومن ورلڈ ہے قرآن کی اس آیت میں آنے والے سائنسی دور کی طرف اشارہ ہے اس میں امت محمدی کو یہ رہنمائی دی گئی ہے کہ جب وہ سائنسی دور دنیا میں آ جائے تو تم فوراً اس کو پہچان لینا اور اثر نو سائنس سائنسی دریافت کردہ حقائق کی روشنی میں اپنے دعوتی مشن کی منصوبہ بندی کرنا تاکہ لوگوں کو ان کی اپنی مسلمہ عقلی بنیاد یعنی ریشنل گراؤنڈ پر حقائق اسلام کا اظہار ہو جائے نمبر تین اسی طرح احادیث میں اس نوعیت کی مختلف پیشن گوئیاں آئی ہیں مثلا ایک روایت کے مطابق قدیم مکہ کے خورش کے مطالبے آپ نے بتایا تھا کلم تو واحد بل عرب و تدین بہل اجم یعنی صرف صرف ایک کلمہ میں چاہتا ہوں تم وہ کلمہ مجھ کو دے دو تم عرب کے مالک ہو جاؤ گے اور اجم تمہارے آگے جھک جائیں گے پہوالا سیرت ابن اشام والیوم ون پیج فور سیونٹین اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اس نے آنے والے دور کی طرف اشارہ ہے جب کہ دنیا میں مکمل طور پر امن یعنی پیس کا زمانہ آ جائے گا جب کہ یہ ممکن ہو جائے گا کہ کسی رکاوٹ کے بغیر توحید کی آئیڈیالوجی پر نان پولیٹیکل امپائر قائم کیا جا, جا سکے یہ حدیث بتاتی ہے کہ جب وہ دور آ جائے تو امت محمدی کو چاہیے کہ وہ نفرت اور تشدد اور جنگ کی تمام صورتوں کو یک طرفہ طور پر ختم کر دے اور پیدا شدہ مواقع کو پرامن طور پر استعمال کرتے ہوئے توحید کی بنیاد پر ایک نان پولیٹیکل امپائر قائم کر دے نمبر چار اسی طرح پیغمبر اسلام کی ایک روایت آئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے روئے زمین پر کوئی بھی چھوٹا یا بڑا گھر نہ بچے گا مگر اس میں اللہ اسلام کا کلمہ داخل کر دے گا باہوالا مسرت احمد حدیث نمبر تیئیس ہزار آٹھ سو اس حدیث میں مستقبل کی امت محمدی کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جب یہ دور آ جائے تو تم اس دور کو پہچانو اس وقت تم ان تمام سرگرمیوں کو بند کر دو جس سے اس دور کے مواقع استعمال کرنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے اس وقت تم یک طرفہ منصوبہ بندی کے ذریعے آنے والے مواقع کو پرامن طور پر استعمال کرو اور دین اسلام کو ہر گھر میں پہنچا دو یہ دور جب آ جائے گا تو وہ اپنے آپ سب کچھ نہیں کر ڈالے گا بلکہ امت محمدی کو اس وقت کی ضرورت کے مطابق دانش مندانہ منصوبہ بندی کرنی پڑے گی نمبر پانچ دور درجال کی روایتوں میں سے ایک روایت وہ ہے جس میں درجال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دجال جب بولے گا اس کی آواز مشرق و مغرب میں سنائی دے گی چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب پیغمبر اسلام کا نام لیے بغیر دجال کے بارے میں کہتے ہیں یونادی لہو یس ما بہی ماں بین الخافقین یعنی وہ ایسی آواز میں پکارے گا جو مشرق و مغرب کے درمیان سنائی دے گی بہوالا کنز المال حدیث نمبر انتیس محدسین کے اصول کے مطابق یہ ایک موقف روایت ہے لیکن تاریخی اعتبار سے دیکھیے تو یہ ایک ثابت شدہ روایت ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے زمانے میں ایسے ذرائع وجود میں آئے مثلا انٹرنیٹ اب ایک انسان کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ ایک جگہ سے بولے اور اس کی آواز زمین کے کسی بھی حصے میں سنائی دے اس لحاظ سے اس روایت میں مستقبل کے ایک امکان کا ذکر ہے یعنی اس دور کا ذکر ہے جب کہ کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن ہو جائے گا کہ وہ زمین کے کسی بھی حصے میں ایک دعوتی سنٹر بنائے اور اس کے ذریعے وہ دین حق کی باتوں کو اس طرح نشر کرے کہ وہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اس کا دیکھنا اور سننا پوری طرح ممکن ہو جائے اس معاملے کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اکیسویں صدی میں وہ دور پوری طرح آ چکا ہے اب کھلے طور پر یہ ممکن ہو گیا ہے کہ امت محمدی کے لیے امت محمدی کے لوگ اٹھیں اور موجودہ زمانے کے مواقع کو استعمال کرتے ہوئے اس پیشن گوئی کو عالمی سطح پر واقع بنا دیں جو ان الفاظ میں آئی ہے لی ابلغن حادل امر مابلغل ونّار یعنی یہ امر ضرور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات اور دن پہنچتے ہیں بہوالا مسند احمد حدیث نمبر سولہ ہزار نو سو ستاون ایک حدیث کے مطابق دور آخر میں سب سے بڑا دعوتی واقعہ ظہور میں آئے گا اس واقعے کے لیے حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں حاضا اعظم الناس و شہادت شہادت اندر رب العالمین یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ سب سے بڑی گواہی ہوگی بہوالا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو یہاں شہادت سے مراد دعوت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کے آخر زمانے میں ایک ایسا عظیم دعوتی واقعہ پیش آئے گا جو شہادت اعظم یعنی گریٹسٹ وٹنس کے ہم معنی ہوگا شہادت اعظم کوئی پرسرار واقعہ یا معج واقعہ نہیں ہوگا بلکہ وہ قوانین فطرت کے مطابق انجام پائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں مسلسل طور پر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں تبدیلیوں کے اس عمل کے بعد اس کے نقط انتہا یعنی کلمبینیشن کے طور پر انتہائی عظیم وسائل انسان کی دس رس میں آ جائیں گے اس وقت فطری طور پر یہ ممکن ہو جائے گا کہ دعوت اللہ کے کام کو اس کی عظیم ترین صورت میں انجام دیا جا سکے یہ خدا کی طرف سے ایک موقع ہے کہ آپ بھی اس دعوتی مشن کا حصہ بنے اور خدا کے پیغام کو دنیا کے ہر چھوٹے بڑے گھروں میں انفرادی یا اجتماعی طور پر پہنچانے کا ذریعہ بنے